یہ ہوا یہ اصل میں کہ آپ نے تو سنا ہوگا نا کہ اللہ نے قوم کو حکم فرما دیا کہ وہ ہفتے کو شکار نہ کریں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے کیا کیا کہ جمعہ دن گڑا کھوڑ کر گڑے کو کھود کر کے مچھلیوں کو جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد میں کیا کرتے کہ وہاں سے مچھلی نکال کر ہفتے کو کھاتے اور سمجھتے کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ تو ہفتے کو تو شکار نہیں کیا گڑا کھود کر کے مچھلیوں کو جمع کر دیا آج کل لوگوں نے ایسا ہی ہیلا شرح نکالا وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے دکان کا دو بھائی ہوتے ہیں نا ایک بھائی دو بجے والی نماز میں چلا جائے گا دوسرا ڈھائی بجے والی میں چلا جائے گا تاکہ دکان کا نقصان نہیں ہو آئے ہائے کیا بات ہے بتوں کے شہر میں لٹتے تو کوئی اور بات بھی تھی مگر خدا گواہ لوٹے خدا کی بستیم یعنی دو پیسے کا نقصان نہیں ہونا چاہیے نماز کے وقت میں دکان بند ہو تو نقصان نہیں ہونا چاہیے کوئی تین بجے والی میں چلا جائے گا وہ جاری رہے حدیث شریف میں ہے اور مفسرین لکھا کہ جس وقت جمعے کی اذان ہو جائے تو تجارت کرنا حرام ہے بعض نے اس میں بحث کی کہ خریدنے والا گناہ گار یا بیچنے والا بازوں نے اس پہ فتوا دیا کہ بیچنے والا بھی گناہ گار اور خریدنے والا بھی گناہ گار ابن کثیر نے اس تفسیر میں آخر میں لکھا کہ بعض مشاعر کا یہ قول ہے کہ جمعے کے موقع پر جمعے کے اہتمام انصرام میں اگر دکان بند کر دی جائے کاروبار بند کر دیا جائے اور جمعے کی نماز کے بعد جیسے فرما فن فی الارض جب نماز پڑھو اب منتشر ہو جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو ابن کثیر نے بعض مشائق سے یہ نقل کیا کہ اس سے ستر درجے نفع ہوگا اور ستر درجے برکت ہوگی اپنی اس کی تجارت میں اس لیے یہ نہیں کرنا چاہے جمعہ ہو بند کر دیں دکان وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے کوئی دس بیس سو پچاس ہزار کا کوئی نقصان نقصان نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ایمان اور دیانت سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ جو اس وقت کے تجارت میں برکت نہیں ہوگی اور وہ کمائی ہوئی رقم بھی حرام اس لیے اس کا اہتمام انسان ہمارے یہاں بھی ہوتا دکانیں کھلی میں کیا ہوا بھائی کسی نے ایک بجے پڑھ کے وہ آ گیا دوسرا ڈیڑھ بجے والی میں چلا گیا کوئی چار بجے والی میں کوئی تین بجے والی میں یہ خود ہم نے نقصان سے بچنے کے لیے اپنے لیے ہیلہ شرعی تلاش کیا ہے اللہ اکبر اللہ سے محفوظ رکھے ربنا بنا تھا اچھا ہے بھائی چلیے بھائی سنا جی تو ہمیں پتہ ہی اتنی بڑی گڈی آپ لیے بیٹھے ہیں